Was father to was bus me مولانا نذير وصادق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله ور بلاء على النبي بیٹھے <تزوجن Conversations> الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين آج دیش مبارک محفل اپنی رحمت دی بار گاوت شرف قبول آتا آمین, آمین محمد مرحوم، صاحب محمد برادران جل شانکر جناب سامنے جسم زور تلاشائی کرنے کا شرف حاصل کر جما یعنی حضور غوث پاک یاد یعنی رکھو شریف باقی ہے جی جوں گا نہیں ہوں جونگا جونگا سمجھ کسی دکاندار کو شاید کوئی خرید دے ہو تے مفتش تو فجڑی دن دن ساتھ جو جو لنگر شریف کا بانٹنا کلا کھانا یہ تو جخصوص مخصوص اسلی کی روش پاک میران رضی اللہ, تعالی عنہ سرکار دی ذات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بہت سارے شانا قسم قسم دیاں امامت نو جمع فرمایا جی مولانا پہلوں فرما رہے ہیں کہ سن سرکار صرف بطور عارف باللہ ہی مشہور نہیں بلکہ آپ سرکار نے تینتی سال تدریس فرما کے غلام فقہا اور شارحین تیار کی آپ کے اریداں شاگرد بڑے بڑے فقہا بڑے بڑے تے بڑے بڑے حدیث دیاں کتاباں شروحات دی لکھن والے بہت غلوم و فنون ماہر لوگ دا پیدا ہوئے ہیں چالیس سال وعظ و تبلیغ فرمائی ہے کن سال بولو چالیس سال کا عرصہ آپ نے وعظ اور تبلیغ فرمایا ہے یعنی ایک ہے علم میدان ایک عمل کا میدان ایک تبلیغ شاخت میدان ہے مارفت فدا بندی کا میدان آپ علمان میدان دے بھی شاہ سوار نے اور آپ تبلیغ دے میدان دے شاہ سوار نے مار فتح سوار نے مال جمع ہو گیا ترے انہیں آخیا نو نو نوجوان تے تھوڑے دنوں شہرت چلیے کوئی جا کے ہی, کریے. جیسے لے آئے خود ہی بیان کرتے پہنے بہادر سراج شریف چوجو کہ آئے تو سڈے جو علم ہے سی نا سارے دا سارا چپ سوال بھل گئے خطاب جاری رہا آپ اپنا خطاب مکمل فرمایا نگا جی ہے جلال فرمائی فرمایا تو نبیچو فلانے بندے دے ایوال سن فلانے فلانے, فلانے. وہ جواب جی جے نظر مارو عمل دے میدان لکھ کبیرہ 40 سال تک فجر کی نماز, نماز پڑھی وضو کر کے اسی فجر دی نماز ادا کیتی ہے یعنی کی مطلب ہے کہ لمحہ بھر بھی آپ سو آرام فرمایا آپ جسے بغداد شریف دخل ہوئے نا اللہ تعالی دی طرف اجازت نہیں سی باہر رکھتے سن مینارا آبادیاں مسجد مسجد کے مینار جیسے ہوں تو بنے ہوں مینار خیر نمائش واسطے اس ویلے مینار بنے ہوں سن آزان پڑھنے پوڑیاں لگیاں ہونیاں اوپر چڑھ جانا اوپر چڑھ کے آزان پڑھنی تاکہ چار چفیری ہر پاسے آواز پہنچ جائے کوئی, کوئی بیٹھ ساری رات عبادت فرما سن ایک رات تھکاوٹ دی وجہ مسلسل راتا جگرتے دی وجہ آپ مینارے دیا سیڑیاں چڑھتے پی نے ادیا سیڑیاں دماغ جسے جھوٹا آیا نا تے ہوش پاٹ میرا رضی اللہ تعالی نو سرکار اپنے گربان پکڑ لیا فرما لگے ہوئے ابدل قادر تینو نیند راؤ دیے میں تینو ایک سجا دینا آئی تو شہر پر میں گا مرے دا نفس نوج پہ مار دے نے فرمایا روی قرآن شروع سے کڑے جا کر مکما گیارہویں شریف کا مقصود آپ چونکہ ہوں جی علم کے پیاسے ہوں سن وہ بھی آدھے سن جہے امل کے پیاسے ہوں سن وہ بھی آدھے سن یعنی زاہدین آبدیل لوگ پھر جد آپ نے ماں نڈا چلو سوفیا بہ جانے لیکن ماں سمجھ نہیں آتے وہ بےچارا بیٹھے رہنا سمجھ کوئی نہ جتنے بھی آنتا ان واستے مہینے چ پورے مہینے چکن وقف کی رات یارویں اے آیا کرن انہوں باقی اوقات چلو کوئی آرف بلا لوگ آنے جو سبق صاحب آنے جو سبق نے تو انہوں نے سبق پورا مہینہ آپ خدمت فرما سن کہ ایک دن دور دراز یا دے سارے لوگ نے جمع ہو جانا رات دی. اور اس پاک میرا نے اس گارہویں تین رسول دی تبلیغ واسطے کہ رب دے بندیا نو رب دے قریب کروش خدا میرا من اخب کرتا گیارہ ہوں لگر کتوں آیا جس ویل عوام ستر اصی ہزار کا مجموعہ لکھ کا مجما جڑ جانا ہوں وہ مسافر گورو آنے دو, دو تین دن چار چار دن سفر کر کے لکھ بندہ ہزار ستر ہزار آنے پینے کا انتظام کر دیے اور جہاں کھانے پینے کا انتظام ہے وہ لگر لگر کا انتظام کیا مریدا نے مسافر <سلام> <سلام> لگے کی بچیا آن کے تمجہ پچھلے بے میرے ہل ایس و بچا ہے لنگر ہے کی بچیا بلا صرف لنگا میں تباکی یار میں تبلیغ نصیحت ہدایت خدا دا خوف تقاریم بڑا سب ختم کیا ہو کیونکہ لہذا سلسلہ پیس د فکر کسے میرے مولوی نو نہ پیر نوں. سارے جی کے تو یار ٹھیک ہے تاروگر دے باقی خیر ہے گا کوئی نام بابا جی آدھے موضوع جناب نو کی تاکہ غوث بھی ہو فکر غوث بھی ہو موضوع کا انمان دسیا یہ سارا موضوع دی اہمیت دسیئے بول دو خیر باقی نوکی کی لوڑ کوئی نہیں پر کر دکر بولو تو مجھے توبہ کا حکم کیا جڑے پرور جگار یا توبہ بنہوا بناوا دو پرور پروردگار کو قریب کر دے سجنہ نبی کبھی سروری وراثت کا ہاتھ آ آپ کی بار کا دان پچ ہزار صرف یہودی عیسائی اسلام قبول کر دہوبیت بسرت کر آپ نے مجموعے پر سر آواز جڑے لوکا دے کرداد سبر اسی ہزار تیار کی جی جڑے مجمع بچ آپ واضح آم طور پر فرماؤن ستبائی شاہ فرماڈیشن اتوار دن مندر دن تو جمعہ دن رواج مبارک سب کے جا پہلے شروع کروا دے اللہ سبحان اللہ مولوی ہوگی جگت خوش ہونا آپ کا کسے سنا جا بول رہا جی گوڈیاں حق پہلو گوانڈی کلادر جہجا لیا جا سوک بنیا ماحول ونیا کوئی تاش کے پتیہ کھیڈن لگ گیا کوئی ہوں تو نو دور آ گیا موبائل موبائل گیما کھیڈن شروع کر دیا جمدیا بالا نے اگ دے کرچوچوں کے لا دجڑا میرے پاپ پورا فرما درخ شریف لے جانے سن کا شور شرابا آدھا سب کے آرام آپ شبر فرما چی چان میرا, دیا دیئے دیئے میرا دل کربل بند بہت گل سنا نہیں چاہیے اس بندر پکا دیا دے ادا چاول لیا کتا لیا کھیر پکا ہے محنت کرے پکا پہ چٹا تو کتے خیر پچی نہیں وہ کھیر پکا بھی محنت بھی لایا <سلام> ہو جاتی ہے اس کھیر لگی قیمت بھی لایا ہو جاتی ہے کدڑے پتے ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਪਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਵੀ ਖਦਰੋਕੀ ਮਤ ਵੀ ਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹਿਤ ਵੀ ਵਾਇਆ جی آدابر لیکن کہ سلندر اخن تک اور آن کے کڈا گا نتیجہ چادر لے باش جی جی مال <سؤال> متعاق رکھ دیں چادر رکھ دیتی جو کچھ ہاری بیٹھا سی جو کچھ آئی جو گھر بار جو مال متا جو کار بار وہ جت گیا جی اپنا مالی واپس مل گیا نکلو گھر گھر اٹھایا باہر مار کے دروازے that there is آپ کی بارکا توبہ کی پرور پروردگار توبہ قبول فرمائی سونے گل ہی سمجھ نہیں آئی گیا، میرے منو مل گئی. برقب لیکن یہ گل سمجھ نہیں آئی جناب نے فرمایا چادر لے پے گئی تو روک لے گئے چادر کیوں دیکھی گی فرمایا چلے ਤੇਰੇ ਮਲ੍ਹਾਵੇ ਬਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ਤ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਵੋ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਆਵੇ ਫੇਰ ਹੁਜਾ ਇੱਕ ਮਨਸਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਮਿਲਸਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝਲਿਆ ਮਹਿਬੂਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਰੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਆਵੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਖਤ ਨਾਲ خواجہ چوکری حجی حق جا کتبری سن سوڑیا را <speaking in foreign language> wala un shayda wadi wala laqatun <laughs> rawe jigar maqrabat te phir aa jave maustaf ki raza wasilawe wo tauba kare maustaf mira da sab taada tauba qubool farma de haan da puttar dabai ja de subhanallah bhajo hai ji ملتا پہ برقت کتوں رحمت رب دی رحمت نے لگن نہیں دینا رب دحمت فرشت مڑن نہیں دینا کدے آج ربت آئی جناب مل گیا لگ دیا میری یہ دسو خدا کے بندے نہ پتر نہ گھر دے کا ائے ہائے پرور د نے یہ ساری لو منع فرمایا ہے انہ دی حرمت بیان فرمائی ہے سید لمبی پاک سرکار نے اس دی ضمانت فرمائی ہے تو پھر او رب دا بندہ کمیں د رسول دا امتی کی کتا ہے غوث پاک کا مرید دا دیں جائے یہ لہنگا تو باغ بچ جائے چل ہوں اگلی گلو روک سہار اللہ درد سونیا میرے گاؤں اس پات میرا رج گندا کالانو سرکھا آپ خطاب فرما رہے تھے آپ کے خطاب شریف کے درمیان آپ خاموش ہو نگاہ مبارک بند کر لیا پھر نگاہ مبارک آشمان اٹھائی پھر بند کر لیا تھوڑی دیر چپ رہاں تو بعد آپ فرما دیں فرمایا گلا چویں کوئی رکھا دار مخد کوئی بندے اپنے نے فرمایا خاطب نے فرمایا خلیفے نے فرمایا قبرستان اتو ایک بندہ بیٹھا ہوگا جی ہاتھ شردی گا ہو شہر پڑھا جا کے پیسے دے لیا کش باغ سرکار دکھا دے خلیفا فتوا فتوا تریا جس نے قبرستان پہنچا ہے ندر مار بڈیری عمر کا گٹھا پاپا ہاتھ سروگی تجائی جا دے تو دکھی پر پیار ہے جسے تو اسپاق پیڑا دے کھاد پوچھے سارے پیسے بھی چیڑ سکتے جس نے پیسہ لگ باری ویخ کون فرماون والے فرماوندے ہیں مگوس بات میرا دا خادم کالا جا اچھا فرند کرو میرے ਨਾਲ چل ریا نالے تٹرا آیا ہے سارے بجنے کے پاپ میرا سامنے آیا کہ آپ اپنی فرمایا بابا خ को रंगा क्यों की मामला बनाया सरदार और करना लग पाया सोरा मैं मैं जैसे نے میری آواز بڑی چنگی سی کاروبار کاروبار آواز کاروبار میری زندگی گزر بسر جبانی چڑھتی رہی آواز, آواز پی سا. شراب آ لوگ میرے دیوانے پیاس جانے میرے سرا سوتے سن میرے سر سوتے سن میرے دانے سوتے سن اپنی ساری ساری رات شراب نوشیاں رہنا ساری ساری رات پنا وا گیا رحنا تو میرے گانے سالا اتر لیا نی رقش کردیا رحا تیاشا بدماشا نے ویکدا رہنا میرے اتر ہی پیسے سڈدیا رحنا تو میں پیسے لے کے خوش آدھا کچھ میری سریا ہاتھ ٹیک دیا جوانی گئی تبھی شروع ہوئے کشمر فنو دے گئی چلے آ और गुजार वाला फरियाद पाए जब सारे दरवाजे ताले हो गए और गुजार रहा ओ सुले भी खुरा रहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अधूरा तू रहमत रब की برباد کر لئی اور کوئی مہربانی سدا لائیے پروجیگار نے اچھا سدر فروایا خود کا انسان فروا لوگوں کو ایمان فروازن اس کا ہزار کے سار تھے نمبر نہ مار کے تو بن سکیا ساز بازے کا می تو پیا کرنا اج تو کسی کت بہلے کسی شرابی کمی لے کسی کبابی کمی بھی آئے نو سنا بلیا نیا بیانلیاں شان بیان لیکن میری مجبوری ہے میں گوس پاکیا تو فریزہ کریں رب ات لا ہے لگیا گا پیاستا ایمانداری دسیا ہوا نوجوان انٹرنیٹ چلا انٹرنیٹ چلا کجریاں چلائیں کجرے چلائے نے مجرے چلا چلائے ساڑھے نوجوان نو جنی دیر تک وہ کنکی لا کے گندو سیال نسیبو لال تک مجرا نہیں دیکھتا این دیر تھی محرام دیا دیا دلنگی دلنگی okay. جیدہ جیدہ <تصفح> <تصفح> بلکہ میں کہ وہ مرتا سیتا نچتی پی آخر ہے کہ نہیں کسی کسی پیڑ نوج و پیا ہے اللہ نہ چاہے نہرم بھی نہیں آتی में ویک لگے تین پتہ نہیں دنیا دا جہان ایسا جہان ہے بڑی مشہور مشال ہے جیسی کرنی ویشی کرنی بولا مشہور ہے لیکن یہ پیچھے حقیقت کی ہے بادشاہ کہ جیبولہ بولے نا تو آخیا بھائی یہ مطلب مطلب ہے جی جی کرو گے وہ جو کر کے جاؤ گے دنیا کو اک اچھا بادشاہ چلے گیا گھر اپنی بیٹی نے آپ بغیر ہجاب پوری بادشاہی پورا شہر ہے نا یہ ہر گلی فکار جناب بونگٹ لیا سٹیا پوری بادشاہی شاہی واپس واپس جیسے شام نو ابے کو پہنچے ابھی آخیا جناب تیر کی بنیا اس آخیا میں شاہی دیا ترتی پھر ہر کلی بازار گئی ہاں لیکن مینوں کسی چھیڑیا نہیں کسی نے میری عزت کا نقصان نہیں کیا کسی نے میرے والدی اکھ بھی رکھا لیکن یہ جا پچھلا اپنا چوک ہے نا مدد گرے نے جسے اتنے اپنی آنا تو اس ویلے اتنے ایک نوجوان کلوتا سی دوڑ کے آیا آن کے تو میرے اگوں ہو گیا تو مجھے کہاں کیے میں بانک فی میں چپ کر گئی تو میں بانک فی نی شرمندگی نے چیتی دین اپنا نا دسیا بان چڑا تور دونوں اس آخر تین ہے خیر مین کیوں سارا دن گلے چلا ہوں کیوں رونا ہی پیا اس دیئے میں تو یہ سمجھتا سا مینو وہ گل بھول گئی سی میں سمجھتا سا کہ جب میں عزت کا نقصان نہیں کیا کوئی میری عزت کا نقصان کیوں کرے گا میں تین تھا آزماوا اس سے کھینچا سا لیکن وہ گل مین بھل گئی جی ہوں توں یاد کرائی ہے میں اوی نوجوان سات بادشاہ دا پتر سن تو ٹہکے تو روح بھی بکھرے سن میں چوک چڑوتا سا تو ایک بی سی سوہنی پیاری لگی میں نس کے گیا میں بی بیبی تیرا نہ شرمائی اس پر میں اگو اکل اشارہ کافی ہے جی وضاحت ہاتھ چاہو تو میں ایک دم کر دینا سجنوں جی دی دی. تو سجنوں چاہے اج کسی بہن نچدیاں دیکھ آ کل کتنے اپنی دنیا دیا نہ پہ جان سمجھ جائیے گل کوئی نہیں خدا دا خوف کرو خدا کا خوف کرو کجریوں گی بریک مار کے مٹل پہنچایا مرنا جہاں پتا نہیں ہو جاتی ایسے وسط ہے شیتانی کما دن گانے ساز بازیا مست ہو کے لگا جی تھلے ایمان سالا بال تیرہ چودہ سال وہ تھلے آ جائے ماں پیو پوچھتے لیکن ماں پیو نو اے شرم نہیں آئی آپ نے تربیت اچھی نہ کر کے شرافت پکا دن اچھا طریقہ سکھا دیا چلو آخری یار حادثہ ہو گیا لیکن جدو مرد جڑے بیٹھے سارا خواتین بھی آئی بال بچے سارے بیٹھے ایک آشق ایک معاشا چلن دیا ہے اور مرنے تعلقات قائم ہوا سیک نہ پوا ماں پہ ہزار یاد شاہ نے ایک نظم لکھی لگے شرم گئی ہیا گئی شرم گئی ہیا گئی شرم گئی گئی گھر او شرم گئی گئی گل میں سچی کی یاد بالکل ٹھیک اس قوم موبائل موبائل رکھے لگیا نہیں سمجھو ہڈی نہیں کٹنا کسور آدھا ہے روڈ نے لگا موبائل رکھے تعلیم لیکن قوم لحال جتنا زلم جبر شتمتی ہے جگ سارے کا سارا ایک کوئی کام تگیا ہے پہلے کوئی گانا سنن تر جانا سا میرے سماج کے طور پر دور دور سن کیا رات کام کر کے آیا شرما رہتا ہوں ہر گھر ہر پلاں رنگان جی لے کے لچیا جائے لے کے لیا مرد مندر تل خڑکا ہے رام رام شروع کر دینا یہ دسوئی شو... گھر کردہ سر جی ٹی وی پہ چلتا ہے گھر کردہ نئی دس سکھ جا گے ٹی وی ذریعے آیا وہ یا ہندو آیا عیسائی آیا چوڑا کوئی جاگت لگے بدوا آتے مسلمان لا چھ بغیر خڑا بنا سکھری لاکے پایا کن نہ لکی لائیے رام رام آن کنا می دسو مسلمانوں کے کنا چوز اللہ اللہ کی آنی چاہیے نہیں تو پھر پاکستان لائے تو سی ہوا بھائی رام رام نیشن تھی داقستان بنایا اس واسطے کلمے کی وجہ کو آواز بھی تھانتے رام رام کیا اچھا تو ہال بھی میری چلو نہیں دے خلاف اچھا ہال نہیں بول رہا قومر پارنا بھی ہے چالی دش نہ چاپا بیڑا چالی ہزار مطلب ہے دو من نائی رکھ دیں دو من مستری رکھ دیں دو من مولوی رکھ کمارے کم پوندے کمارے بگتا ہے لفظ بول کے قوم مولوی یاد کرنے سارے لگے ایڈیا نماز امام سو تو رسول اللہ نماز بنایا جا سڈیا عبادتوں کا امام ہے وہ سڈا دنیا بھی معاملات انصاف امامت کرے اللہ لے پہ اپنے امام نا فیصلہ کر سالسی کرا جب جمہوری شیطانی سیاست چل رہی ہے نظام ہے جہاں کرسی مرتبہ مقام یہ قوم نو ایڈا پسند ہو گیا ہے جو ہوں نمبرداریاں پچھو جھگڑے براہ جھگڑے سرداریاں پچھو جھگڑے داریاں پچھو جھگڑے شرم کرو مسلمانوں تکا ملو میم فاس لکھو پرگار فرما میں آپ بڑا رکھا جگڑا ہے شاہیم نہیں تعلیم شاہ جی جی دستے نہیں چلا نہیں جا کیوں نہیں چلیا جاتا بھائی ان دو لار انبانا سن تے سڈیا لاکھا نے سڈے کو نہیں چلا جانا وہ جھلا اللہ نے مقام پا گئے ہر گلی نکر دے سجا نکر دے قدم رکھ سنتا پوری دنیا کشمیری فوجا بنا لیا سارا کچھ بنا لیا لیکن وہ کچھ کر بھی لبنڈیا سارے علاقے دے جاؤ تاں دے جاؤ کشمیر کی بنگلہ پرمبرما بیٹھے مسلمان پوری دنیا پاکستان اتنے ندی سربراہ آل والی مسلم کی ورگی ہو سو جناب عزت بری کر دیں سوڈے جیسی پڑھ گئے اویلیمرانڈے سر تسل جاتے جی کمیندگی سی سو بھی وینے حکمران پڑ رہے ہیں گزارے نہیں ہوئے جی اصل کرن ڈے تھوڑے دن ربطالا سے روز پہ نظر آتے نے کسی علاقے کوئی ازاب علاقے سے کوئی اذاب نے پتھرے گڑے وستے نے کدھر جناب وہ ہیں بارشوں تباہی لے جاتی ہے کدھر خوشک سالی پہ بارش نہیں پہنتی پانی ٹھنڈے ہو گئے پانی خراب ہو گئے گزاواں بیمار نال مار کر دیا یہ جناب نظر مارو آب و ہوا برباد بیمار ہر تباہ ہو گئی جناب جی گڈیاں لہٰذا نہیں گزارا دیتی. انج گزارا کدو ہوا جدو واپس فکیرانے رستے چلتے پاک رسول تابے دار بنا ساڈا کلنگر گپال شرما جان کے تعالی دا پاک کلام اخبار اشتہار اللہ تعالیٰ دا نام مبارک خود اشتہار دے نہیں جب کوئی فویت کا لکھنا ہے تویم اشتہار جب کوئی جناب نمو ٹھیکار ہے دے نام دا <İslam> <هس> وہ نام دے صرف سارے نام دے لے نام شہادت ہر شہر ہر پنڈار چلا چوتھے دن روڑی جہاں رسول اللہ گٹر چڑائی خروتا ہے سوچ کے ذرا مکر کرسول نعرے مارتے اگریز انگریزی سیاستوں نو چمکا شرم نہیں آپ مسلمان دیا جانا مرا کے لوگ کھیلتے رستے روکو یہ حرام دے خبردار جنگ جگڑ لڑائی منافقہ جگہ نہیں ہوں منافقہ کافر جلدا ہوں یہ ہودیاں جلدا ہوں سائیں سارے منافق شام چلی ہے باغ سرکار ابن ابئی منافق کا پتر آبد اللہ سردار آئے لار میرے پاس چیار نا پترا چاہے پیو کی عزت کری لوکی دے محمد پاک آ گئی کرنا پورے نالا <سؤال> نوٹھی سرور نہیں ہے صرف جگ نات دیا کوئی جناب لے پھر استعمال مولیاں ٹولہ اٹھا نے قرآن چان ل قرآن چانتے قرآن ووٹ دے گی اٹھا تو رسول شرم کروٹ اسلام سو سال اسلام دی پر دی پر تاریخ سو سال پاور اسلام تو ایک شادی امریکہ ہو گیا امریکہ چہرے چکنے والے بن گئے انہوں نے تاریمات نام چلا بن گئے شاید کرو اگر ویس میں آ کے بچے بھی تو تیرہ سو سال اللہ, مان اللہ. سڈے تیرہ سو سال دی تاریخ ہے میں نو ایک تھان اسلام کیرہ سا سو سال پچھلی تاریخی سوی پہنچا دی ہے نا پچھلے سو سال حکومت کر کے گیا نہ کرنا ستر پچہتر یہ ہو گیا پچھلے دو سو سا سال کھو پچھا سڈے تیرہ سو سال کوئی اسلام دی حکومت رہی ہے وہ ایک تو ایسا کھڑ کے یار دکھاؤ کہ ووٹ لڑیا شرم لما شیتان اختیار کر کے لبل لا دیا گند سے گو ڈلیاں بنا کے پیک کر کے لکھ درفی پتے قرآن, قرآن, قرآن آج اج گزارا مطلب یعنی نہیں ہو سکتا ہے جب بن جان تو رب نہیں جنو رب دی عزت کی پرواہ, پرواہ کیوں کرے پچھ سو نوجوان سولہ سال کا نوجوان کراچی شروع ہویا ہے, کراچی تو شروع ہویا ہے جناب لاشیا لا دیا توڑ توڑ مندر لیکن درندے بن کے ہلکے کتے واگ آدی عزت دے ہوتے اپنا چلال دے ہے جی ختوں کے مادل فرما کیوں اس واسطے اساں اپنے, اپنے ای؟ رب کے رسول دودھ دن کی عزت نہیں کی رب ساری عزت محبوب رب فی بھی مہربانی کرے مدرسے بولیت بڑی بھی رب حالت فکر بھی نہیں گھیریا نہیں اس ملک یہ ہے فکر آخری گل گاس پاکست کر فوج نے خلیفے کو نہیں سی کہ جنگ کر سکتا انہیں سر ماریا ترلا ماریا کوشش کی لیکن مقابلے کی جرت رہی جسے دیکھ بھی بغداد ہاتھوں جان ہے جاس پاک روز پاک میرا دل کا تارو سرکار بارگاہ سونے خلیفا بغد کر لگ ہاتھا جان لگاش باب تیار نے اپنے نو فرمایا یار کر دے میرے کم کر سکتے ساڈا ہے ہے بار فرما فرمایا جیسے فکر بتی پروار کا محلہ لیا جائے فقیری بتی نا فقیری بتی نالوار کا محلہ لیا جا آدمی رنگ سکار نے گلام نے فرمایا فرمایا اپنے اپنے کو نے اپنے اپنے فرمایا فوج اس طرح خوب جا کے کر کر کے بات میرا رات خانے سویرے سنی سن پتا لگا چپیا کرنے شنگارا کو سلام کر کے مہمان کی خدمت کرا تگلا سیب کھانا دل ہے حالانکہ موسم نہیں سوب کھا دل کر سمان الگ فرمای تھوڑی دیر تو بعد اس ہاتھ تو پھر سوب سڑے فرما لیا تھلے آ ہاتھ کی کرامت دیکھ کے خلیف ہے کھولیا سوب چیری تھی چپ لیا سریا چاہا نکلیا ٹائم لگیا فضور یہ سوکھ پدا بھی نکل فرمایا جتنی دے آپ نے اپنا چاہیے خوبصورت خوب جناب خوش ذائقہ پہ لیکن تیرا ظالم چڑھتا گیا خراب ہو گیا ہوں جس ویک میرے وزیر چنگی بڑی خدمت ہو گئی ہے. چنگی عزت ہو گئی ہے اس وی چھتی دن اجازت لے کے جان لگا جی اجازت لین لگا نہ سونے سونے دے, دے سکوں کی پاک دی بارگا مزور ہے نظرانہ قبول فرما فرمایا ظالما میں تیوں جنت دعوت دینا تہنم دظان دے رہا کے نکل دروازے متیاں متعلق وقت تخلیفہ ہوتے نرمی ہے جلے ہو تو انہوں نہیں پتا اگر یہ کراگا تو رو رخاب سڑے گا ہوں رب د خوف نال ڈگتے بے ہوش ہویا ہے دوبارہ او ہوش آ جائے گا دا دا دین دین دین دین دین. ہدت دے ڈب کرتے بندہ فقیر سی کھڑا جناب پدار دی حضرت بحلول لا خروتے بازار بندے آسمان وال دیکھوں گزریا کہ حضرت بہلوج تصا کیوں ہی روم دے جائے آپ رماؤں نظارہ میں کدی ویکنا یہ نہ دنیا آ رہا پروردگار کدی ویکنا کیوں وا تیک میں <سؤال> اگلے دن ابھی جسے گزرا قبرستان کلو کھڑے کدے قبروں رو کسمان ویکتے پھر لیا کھ بابا بہلوتے قبر جی بوتھا ویستے جی پر مایا پترا ہوں قبر بعد یہ بندے آخر بہلو سا سولہ کرا دے میں رب نو ارض کرنا مولا مان جا. من جا قبر والے تو منگے لیکن رب نہیں منتا ہوں رب نہیں کی مطلب ہے اصل اس بندے دے دل تے سٹ ماری حضرت محلول نے پہلے دنیا تے رب دا معاملہ تے پھر رب تے خبر والوں کا معاملہ دس کے دونوں سورتوں یاد کرا اگلے دگلے پکا دی بندہ اتے یا گل کی چٹک اچھا لگے قدموں میں آخر میرے ریاست دعا کرو تے ہدایت مل جائے ہدایت مل گئی ہے ساری زندگی رب دے خوف کی وجہ تک بندے نے رب کی طاقت گزاری زندگی گزار دیتی کی مطلب ہے فقیروں کا یہ طریقہ آتا ہے وہ آخرت کی یاد دے دی دیتے قبر کی دی یاد دکھا دی دیتے چلا یہ فقیروں کا طریقہ ہے دے اس طریقے بھول کے صرف لنگر کھاو تو نظرانے جاوے او پیر پور کوئی نہیں تفکیر فخور کوئی نہیں اوپر لے درجہ دا پتہ نہیں کی ہے سمجھ جائیے گل دی کوئی نہیں بہت سلطان احمد پیر پڑیے پیر نہ جاوے کی لینا پیر نو کے اے سمجھ رہیے کوئی نہیں یا رب اور سجدو ہاں والے سلام ہو برکت ہے اللہ تبارک و تعالی کے نام پاک نے جی روڑیاں کھالیاں کروڑ دے پناج جی مولوی اشتہار صاف صاف کو دیکھ دیا کاشیاں سونے رب دے ناموں کی تعظیم کرو اکے رب دے ناموں کی کرو صوفیاء کی اور کا قدر دیکھ حضور واس پاک میران رضی اللہ تعالی عنہ سرکار قوم پہلے تھے دل پہلے بھی ولی حضرت جنید بغدادی دے ماموں حضرت سید شخسی رضی اللہ تعالی آپ رستے چار شرابی نشے بار بار دہرائی رکھنگ گہرائی رکھنگ دہرائی رکھنگ گی اس زبان تڑھ گیا اس نے جلالت اللہ تبارک اللہ اللہ کی دی سر دی شکتی گزرے آپ دوڑے دوڑ کے, کے شرابی منہ ہاتھ رکھ لیا آپ لگ جلیا خدا تالا نام شراب سے منہ کوئی فرق ہی نہیں جلیت ہے نام لوگ قطرے وجہ اللہ تعالی ہاتھ لیا رب بنا لیکن شرابی سی منہ تو ہاتھ ہٹایا اور پھر اللہ اللہ کہن لگے آئے آپ نے پھر منہ تی ہاتھ رکھ لیا تھمایا میں چلیا تین پتہ نہیں شراب <سطور> کے نام دیا کی شانا نی خبردار کوئی مہربانی بیٹھ تو کر کے رب دا نام لو گا رب دا بابو سلطان بڑا لگتا ہے بابو سلطان heart نماز علیہ سلام پھیرے آپ نے کل تی شرابی سے ہر کزار بنتے ہیں رب دینا دی خاطر پہلو شرابی اللہ دے دی کے بن گیا بڑا اللہ <سؤال> ختم کسی نے کوئی گل سمجھ آئی نہ ہو میرے کو کسی گل کوئی